اب آپ اس مبارک سلسلے کا و حلقہ سماج فرمائیں الحمد للہ وقفا وسلات واطم المبیا سعیدنا و حبی بنا محمد شفیعفی وعلى آله المجتبى وأصحابه النجبى اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحاشمي وعلى آله, وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويزع بها آخرين أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين مراد ران اسلام واجب الاحترام بزرگو دوستو بھائیو عزیز نوجوانو الحمدللہ للہ درو سے تفصیل کے زمن میں آپ کی اس مسجد مستشفی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور عنایت سے دروس سابقہ میں تحفظ کے بارے میں تسمیہ کے بارے میں فضائے فاتحہ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے کچھ باتیں عرض کی تھیں اب باتیں عرض ہو رہی تھیں ان شبہات کے بارے میں جو سورت فاتحہ پر مخالفین نے آدا اسلام نے آدائے دین نے آدا قرآن نے شبہات کیے ہیں اعتراضات کیے ہیں ان کے بارے میں کہ آدمی ان شبہات کو سمجھے اور ان کے جوابات کو سمجھے کیونکہ یہ قاعدہ ہے کہ دنیا میں ابتدائے آفرینس سے لے کر آج تک جتنے بھی باطل فرقے پیدا ہوئے ہیں ان کے پاس دلائل نہیں ہوتے چونکہ وہ حق پہ نہیں ہوتے جب آدمی حق پہ نہ ہو تو دلیل کیا ہو یعنی اب آپ دیکھیں نا اگر ایک آدمی یہ دعویٰ کرے کہ اب رات نہیں ہے دن ہے تو اس پہ کیا دلائل دے گا بھائی یہ ہے جل نہیں ہے لائٹ ہے روشنی ہے ریاضت دن ہے تو ایسی بہت ہی دلیلوں کو گوٹ مانے گا اور اگر حق بات ہو تو وہ اتنی کھری ہوتی ہے اور سچی ہوتی ہے کہ جب حق آتا ہے تو باطل خود بخود مٹ جاتا ہے یا اللہ وضاحت تو باطل پھر سے جیتنے ہیں پھر وہ کیا کرتے ہیں پھر وہ شبہات تبہمات تشکیقات ظنیات کہ وہ اپنی طرف سے ہوتی ایسے سبرا کھبرا اور نتائج پیدا کر کے لوگوں کے ذہن میں ایک تشکیق پیدا کرتے ہیں ان کے ذہنوں میں وہم ڈالتے ہیں ان کے ذہنوں میں شبہات ڈالتے ہیں کہ چلو اگر یہ ہماری بات سو فیصد بھی نہ مانے تو ہل تو جائے جیسے بہت پرانے دور کی بات ہے یہ مشنری کے لوگ ہیں نا جن کے جو مستبشرین ہیں مبلغین ہیں دائین ہیں عیسائی مشنریوں کے یہودی مشنریوں کے اور بڑے بڑے این جی اوز کے تو وہ مختلف اسلامی ملکوں میں آتے ہیں دعوت کا کام اپنی تبلیغ کا کام کرنے کے لیے تو ان کا کے دور ہے اقتدار ہے دولت ہے پیسہ ہے تو ان کا بہت بڑا بجٹ ہوتا ہے کہ اس ڈویژن کے لیے مثلاً ایک پادری کو بھیجا جائے تو اس کا بہت بڑا بجٹ ہوتا ہے پھر اس بجٹ سے وہ آ کر ویلفیئر کے کام کرتے ہیں مثلاً ہسپتال بنا دی اور اسی طرح انہوں نے کوئی سرائے بنا دی کوئی مسکینوں کے لیے کوئی ہوٹل بنا دیا کوئی لنگر لگوا دیا یا کوئی حادثہ آ گیا تو وہاں مدد کے لیے پہنچ گئے ساتھ ساتھ اپنے مشینری اسکول بنوا دیے تو اس طرح وہ کام کر دی. تو ایک پادری صاحب نے سالانہ رپورٹ جب انہوں نے ہیڈ آفس میں جا کے دینی ہوتی ہے جب وہاں اکٹھے ہوئے رپورٹ دی برٹ میں اس نے کہا کہ جی میں نے دو سال فلاں ملک میں فلاں علاقے میں کام کیا ہے تو ان کا جو یعنی باس تھا بڑا تھا اس آپ یہ بتائیں کہ اتنا بجٹ ہم نے آپ پہ خرچ کیا ہے کروڑوں کا بجٹ ہے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے مذہب عیسائیت کو قبول کیا آپ ہمیں یہ فکر دیں کہ آپ کے کام کا نتیجہ کیا نکلا کتنے لوگ ہیں جنہوں جی نے مذہب چھوڑ کے عیسائیت کو قبول کیا اور دین مسیح کو سمجھا اور آپ کی محنتوں سے وہ ہمارے دین میں داخل ہوئے آپ ہمیں یہ بتائیں توپا دھی نے کہا کہ جی ایک بھی نہیں خاص کا مطلب ہے کہ آپ نے اتنا بڑا بجٹ دائر کر دیا آپ نے کام کر سکا جی میری بات تو سنی میں نے اس ڈویژن میں کام کیا ہے اتنے بچے اسکول میں تھے اتنے ہمارے فلاں میں تھے اتنے اس نے کہا وہ عیسائی تو ان میں ایک نہیں بنا لیکن مسلمان بھی ایک نہیں رہا لگا عیسائی تو نہیں بن سکا کہ وہ کھل کے کہہ دے کہ میں اسلام کو چھوڑ رہا ہوں اور اسلام سے نکل رہا ہوں اور آج کے بعد میں نے عیسائیت قبول کر لی یہ تو میرے پاس کوئی فکر نہیں لیکن مسلمان ہونے کے باوجود ہم نے ان کو مسلمان نہیں رہنے دیا ان کی سیرت ان کی صورت ان کا تمدن ان کا لباس ان کی ثقافت ان کا کلچر ان کا گھر ان کا ماحول وہ پورا ہم نے اپنا بنا دیا تو اتنی بڑی محنت کو آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے کچھ نہیں کیا تو پھر آپ بتائیں گے میں کرتا کیا تو اصل بات یہی ہوتی ہے کہ وہ لوگ جو ہوتے ہیں نا جی وہ آپ کو مسلم اب آپ دیکھیں آپ کے مشنری سکولوں میں مسلمانوں کے بچے پڑھتے ہیں وہ صبح ترانہ ہوگا سلیف کا اشارہ ہوگا ان کو باقاعدہ اس کا وہ کبھی نہیں کہیں گے کہ جی آپ عیسائی ہو جائیں آپ کے بچے کو کبھی نہیں کہیں گے لیکن وہ اتنا متاثر ہوتا ہے کہ جو آدمی برائمری سے لے کر ایف کیا تک یا بی اے تک ان کے کالجوں میں ان کے اسکول میں پڑھتا چلا رہا ہے سب باتیں متاثر کیسے نہیں ہو تو اس لیے ان مخالفین کا ایک حربہ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں شبات تبہات تشقیقات کے مسلمان کے ذہن میں ایک شبہ ڈال دو جب آدمی شبہات میں پڑ جاتا ہے جب آدمی اس میں اب اس کو ذرا یعنی ہل گیا اور جب شبہ پڑ جائے تو پھر آدمی اللہ تبارک و تعالی رابط فرمائے اعلیٰ آخر میں پھر بھٹکنا شروع ہو جاتا متقد نین کے زمانے میں جب قرآن اترا تو حضور کے مقابلے پہ کون لوگ تھے مشرقین وقع چلا اس بات کو ذہنوں میں بٹھائیں اور ذہنوں میں رکھیں تاکہ خدا کرے اللہ کرے میں سمجھا سکوں اور آپ سمجھ سکیں کہ مقابل جو ہیں وہ مشرقین ہیں اور مشرقین جو تھے وہ بھی امین تھے وہ پڑھی لکھی قوم تو تھی نہیں وہ ولدیبا رسولہ اللہ نے اپنے رسول کو ایک ایسی قوم میں بھیجا کہ وہ امی ماں احمن نذیر ان کے پاس آپ سے پہلے کوئی پیغمبر قریب میں نہیں آیا آپ سے پہلے ان پر کوئی قریب میں کتاب بھی نہیں اتری اس حضور کے زمانے میں اور علیہ السلام کے زمانے میں تقریباً چھ سو سال کا فرق ہے چھ سدیاں بھی تھیں تو اب صاف ظاہر ہے کہ جب وہ مہین تھے تو ان کے شبہات جو ہوتے تھے وہ بھی اسی طرح کے ہوں گے جو ان کی عقلی سطح ہے جو ان کے عقل کی سطح ہے اسی کے مطابق وہ سوال کرے گا تو اس لیے کبھی کبھی تو وہ یہودیوں کے پاس جاتے کبھی تمہاری کتاب ہو تمہارے پاس تورات ہے تمہارے پاس علم ہے تم ہمیں کوئی سوال بنا کے دو ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں آپ جواب نہ دے سکیں تاکہ مسلمانوں کو ہم کہہ سکیں گے دیکھو جی آپ کا نبی تو جو جواب نہیں دے سکتا لا جواب ہو گیا تو کبھی تو یہ باتیں کریں اور کبھی کبھی وہ اپنے عقل کے مطابق کہہ دیتے کہ بھی قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے یہ تو شہر شاعری والی بات ہے شاعر کا, کا تقیلا کلام لیکن ایک بات کو سمجھنے کے شاعر سے مراد یہ موجودہ دور کا شاعر نہیں تھا وہاں عرب جو تھے وہ ان پڑھ ضرور تھے لیکن زبردست زبدستیب تھے زبردست حافظہ تھا کھڑے کھڑے فل بدی سہو شعر پڑھ لیتے تھے بدو اور آج بھی پڑھ لیتا ہے بدو ایک عربی جو ہے آپ پہاڑوں میں رہنے والا کھڑا ہوگا ایک سو کسی کا شیر پڑھ دے گا آپ کو یہ مہارت ان میں ہے اس کے باوجود انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہا اور آپ کے کلام کو شعر کہا تو حالانکہ قرآن شیر نہیں حضور پاگ تو کبھی زندگی میں شیر پڑا ہی نہیں یعنی سرکار دو عالم نے رحمت تو جہاں نے تو کبھی تسن تک سے شعر نہیں بنایا وما بغیر اور نہ حضور کی شان ہے کہ وہ شعر کہیں کوئی اچھا شعر حضور سن لیتے تھے جیسے حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن رواح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو اسی طرح کئی دفعہ حضور صلی اللہ وسلم کے سامنے یعنی بادشر جاہلیت کا بھی کلام پیش کیا گیا لیکن حضور خود شیر نہیں کہتے تھے جو کہ شیر کہنا کوئی بڑی کوئی شان والی بات نہیں ہوتی لیکن جب حضور نے کبھی زندگی میں شیر کہا ہی نہیں ہاں ایک بات ہے کہ کبھی کا لام چونکہ آپ پسہ و بلاغت کے آئینہ دار تھے اس لیے کبھی کبھی حضور پاک ایسی مکبا مرسہ مسجہ کلام فرماتے تھے جواب قلم حضور دیے گئے ہیں یہ ایک الگ بات ہے کہ حضور نے جیسے فرما دی آن النبی لا انا ابن عبد المطلب تو یہاں اگر ابن عبداللہ کہتے تو کلام یعنی وہ فوا سے نبلتے تو حضور نے آگے کہہ دیا ابن عبد المطلب تو یہ شعر نہیں ہوتا شیر میں تو کباب ہوتے ہیں عروض ہوتے ہیں اس کے وزن دیکھے جاتے ہیں اس کا پہلا اور دوسرا مصرا آپس میں دیکھا جاتا ہے کہ وزن بھی مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا اس کے لیے تو کم بنائے جاتے تو باہر حال اسی لیے حضور نے ایک دفعہ آپ کی انگلی مبارک میں چوٹ لگی تو آپ نے کہا حل تی اللہ اسبا اندمی تھی وفی صبیل اللہ لقی تھی کہ تم ایک انگلی ہی تو ہو نا چوٹ لگ گئی تو کیا ہو گیا اور یہ چوٹ بھی تو تمہیں اللہ کے راستے میں لگی ہے گودانہ خاطہ ویسے تو نہیں لگ گئی تو اگر اللہ کے راستے میں لگے تو حاضر ہوگا تو یہ شعر نہیں ہوتا تو ان لوگوں نے آخر حضور کو شاعر کیوں کہا اس بات کو بھی اچھی طرح سمجھ لیں شاعر سے مراد یہ مروج یا شعر نہیں شاعر سے مراد ہے شاعرانہ تخیل کہ جیسے شعرا جو ہیں وہ اپنے خیالات سے ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا جیسے متنبی نے اپنے ایک ممدوح بادشاہ کی شجاعت کی بہادری کی اور اس کے گھوڑوں کی شجاعت کی جو تعریفیں کی ہی ہیں وہ کہتا ہے کہ میرا ممدوح جو ہے نا بادشاہ جب گھوڑے پہ بیٹھ کے دشمنوں پہ حملہ کرنے کے لیے گھوڑا دوڑاتا ہے اور گھوڑے کے دوڑنے سے اس کے پاؤں سے جو مٹی اڑتی ہے تو وہ اس کے اوپر ایسے بن جاتی ہے جیسے سڑک بن جائے آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ دفعہ گھوڑے دوڑا نا تو مٹی اڑتی ہے مٹی اڑے تو اوپر سے پھر ایسے سس سی بن جاتی ہے تو کہنے لگا کہ میرے ممدو کے اس گھوڑے کے پاؤں میں اور ممدو کی دوڑ میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ اوپر جو مٹی بنتی ہے وہ سڑک بن جاتی ہے اگر ممدو چاہے تو اس میں بھی گھوڑا دوڑا سکتا ہے موبائل ہے تو بال ہوتے ہیں؟ جیسے وہ مسل مشہور ہے نا کہ حافظ شیرازی کو جب اپنا بادشاہ نے بلایا اس نے کہا کہ یار تم کیسے آدمی ہو میں نے تو زندگی میں کتنے سال لگا دیے ساری دنیا کی دولت لا لالا کے میں نے سمر و بخارا کو اس مقام پہ, پہ پہنچایا ہے اور تم نے اپنے محبوب کے ایک دل پہ سمر گند بخارا کو صدقے کر دیا عجیب آدمی ہو دو سال لگے تین سال لگے لاکھوں مزدوروں نے کام کیا ہزاروں مستری کا پائے کروڑوں روپے خرچ ہو گئے سمرکند بخارے پہ اور تم اپنے محبوب کے عشق میں اتنے آگے بڑھے کہ تم نے کہا کہ تمہارا جو جی دل ہے نا یہ سمرکند بخارا تمہیں اس پہ قربان کر دو اس نے کہا بادشاہ سلامت ناراض کیوں ہوتی ہے؟ یہی ثقافت کی تو حال ہے نا کہ آج مانگ رہا ہوں ہم نے کہا جب ہم اتنا سخی ہیں کہ ہم سب کچھ لٹا دیتے اسی لیے تو مانگ رہا ہوں تو بادشاہ پڑا وہ ناراضگی کا قصہ جو تھا وہ ختم ہو گیا اس نے کہا جی کہ جب میں سمرکند و بخارا ایک دل پہ قربان کر سکتا ہوں اسی لیے تو ننگا بوکھا ہوں نا بھی تو کچھ نہیں ورنہ جوڑ کے نہ رکھتا میں پیسے تو باہر کہنے کا مقصد یہ کہ شاہ ایرانہ سخیر ہوتا بادشاہ نے خوش ہو گئے گھوڑا دے دیا شاید اور گھوڑے کا کیا تعلق بھائی دو دن کے بعد گھوڑا کو کھا بھر گیا اب اسے پتا لگا کہ بادشاہ کو پتا لگے گا تو بادشاہ سزا دے دے گا کہ یہ کیسا آدمی ہے میرے گھوڑے کی قدر نہیں کی حفاظت بھی کی ہم نے انعام دیا اور یہ بدبخت آدمی نے اس کا خیال ہی نہیں رکھا وہ مر گیا بادشاہ تو نازک مزاج شاہ ہوتے ہیں نا نازک مزاج شاہ تاب سخن ندارت تو اس نے سوچا بھی اب میں پھنس گیا کروں کیا وہ کچھ دن کے بعد بادشاہ کی مجلس میں خود آ گیا کہ بجائے اس کے دشمن خبر پہنچایا کہ جناب آپ نے اچھا انعام دیا تھا اس پہ وقوف آدمی کو گھوڑا سبر گیا تو بادشاہ کی مجلس سے میں آ گیا تو بادشاہ کو بھی یاد آ گیا کو پوچھا بھی وہ کیا ہے ابھی گھوڑے کا کیا حال ہے اس نے کہا جناب آپ نے ایسا گھوڑا دیا ہے وہ اتنا تیز تھا اتنا تیز تھا اس دنیا سے ہی نکل گیا وہ جو دوڑا ہے جی وہ دنیا سے چلا گیا وہ اتنا تیز گھوڑے کو میں کہاں سماجتا ہوں بادشاہ سمجھ گیا مر گیا اس دنیا سے جب چلا گیا تو بات ختم ہو گئی کہ مر گیا تو شاعرانہ تخیل ہوتا ہے تو مشرقین مکہ جب قرآن سنتے تھے کہ حضور فرماتے ہیں کہ پوری دنیا پہ میرا دین غالب ہوگا حضور فرماتے ہیں کیسر و کسرا کو ہم مٹا ڈالیں گے حضور فرماتے ہیں تمام جزائر عرب پہ اسلام کا غلبہ ہوگا حضور صلی اللہ علم فرماتے ہیں کہ اسلام ہی سلامتی کا ذریعہ ہوگا حضور فرماتے ہیں کہ اسلام امن کا ذریعہ ہوگا حضور فرماتی ہیں کہ کوئی عورت سونے کے زیورات سے لدی ہوئی مکے سے سنا تک جائے گی تو کوئی اس کو چھیڑ نہیں سکے گا یہ, کوئی یہ تو شاعروں والی باتیں ہیں شاعرہ نہ ہیں پر نہ یہ ہو سکتا ہے بھلا ایسی باتیں ہو جائیں کہ جن لوگوں کے پاس رہنے کو جگہ نہیں کھانے کو کھانا نہیں اور نہ فوج ہے نہ قوت ہے نہ طاقت ہے جو مکے میں نہیں رہ سکتے یہ جا کے معروم کو پتہ کریں گے یہ جا کے کسرا ہو کیسر کو پتہ کریں گے شاعرانہ تک سک لیے کہتے تھے کہ شاعر ورنہ حضور نے کبھی شعر نہیں کہا اور وہ عرب لوگ شعر و شاعری کو تو بہت سمجھتے تھے اچھا کبھی کہتے تھے جناب کہتے ہیں شاعر تو نہیں شاید جادوگر اچھا جادوگر کیوں کہتے؟ کہ حالانکہ جادوگر کہاں اور محمد رسول اللہ کہاں صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر تو بلید قوم ہوتی ہے جادوگر وہ ہوگا جو غلیظ جگہوں میں ہوگا ناپاک ہوگا گندا ہوگا جس کے آپ کمرے میں جائیں تو بدبو آ رہی ہوگی جس کے بدن سے بدبویں اٹھیں گی کیونکہ جادو چلتا نہیں نا جادو چلتا تب ہے جب شیطان کا تعلق ہوگا شیطان غلیظ جگہ پہ گا مسجد میں تھوڑا ہے گا سوری سی بات ہے کیونکہ ان کا تعلق ہوتا ہے جنات کا شیادین الجن سے تعلق ہوتا ہے شیادین ان سے تعلق ہوتا ہے تو وہ لازمی بات ہے کہ وہ گندی جگہ پہ جاتے ہیں پاک جگہوں پہ تو نہیں آتے ہیں۔ اسی لیے حکم ہے نا کہ ہمام میں جائیں تو پہلے پڑھا ہم آ اللہ سے کہ اللہ عمنی اعوذ اسبی من بھی خوبصورت الخبہ ہے یہاں آگے شیتان شرارت کرتا ہے یہاں آگے جن لرارت کرتے ہیں گندی جگہ ہے نا وہاں پہنچ جاتے ہیں تو اسی لیے ہمیشہ جو جادوگر ہوگا نا آپ دیکھیں گے کہ وہ بالکل ایک دو اللہ کی رامر سے اس کے چہرے پر بھی لعنت برس رہی ہوگی جتنے جادوگر ہیں نا کبھی آپ کے انڈیا وغیرہ میں بہت ہوتے ہیں اچھا بنگال کا جادو تو ویسے مشہور ہے بنگال کا جادو سب چڑھ کر بولے ایک محاورہ بھی بن گیا ہے تو بار حالات دیکھیں کہ ایک دم کے چہرے پہ ایسی لعنت برس رہی ہوگی کبھی شاہر کے چہرے پہ آپ روشنی نہیں دیکھیں گے نور نہیں دیکھیں گے کچ نہیں دیکھیں گے ایسے پھیکا پھاکا چہرہ ہوگا کتنا خوبصورت کیوں نہ ہوگا اور دوسرا یہ دیکھیں گے کہ کبھی پاک نہیں ہوگا حتہ کہ اپنے جادو میں زور ڈالنے کے لیے بعض لوگ تو ایسا کرتے ہیں کہ کن کی ہڈی لے کے انگوٹھیوں میں جڑوا لیتے ہیں دا. تاکہ نجن چیز جو ہے وہ ہر وقت میرے ساتھ رہے اہم پلیپ چیز جو ہے وہ ساتھ رہے جیب کے سو جادو ہے دنیا تو وہ کہتے تھے کہ حضور پاک رہنے والے خوشبو پسند کرنے والے سرکارِ دو عالم کے بدن پہ مکھھی نہیں بیٹھتی ان کا کیا نصبت ہے جادوگروں سے سرکارِ دو عالم کے بدن کو اللہ نے محبوظ رکھا کہ مکھھی نہیں بیٹھتی سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو اتنی پسند تھی کہ ہب پہ پائی رہی ابھی نت دنیا بلا سنگھ اب تی وہراۃس والنی کی سلاد حضرت جتنی خوشبو پسند تھی نا کوئی چیز پسند تھی ہر وقت حضور سے اچھا پھر اللہ نے کمال آپ کو یہ عطا فرمایا ایک تو خوشبو پسند پھر حضور کے اپنے پسینے میں خوشبو یار سب سے بڑی جیت تو پسینہ ہوتے آپ دیکھیں نا جی آپ نہائے آپ کپڑے پہنے اگر پسینہ آ گیا کپڑے پسینے میں بھیگ گئے خلاصہ ختم ہو گئے آپ کی وہ ساری تیاری جو ہے وہ ٹپ ہو گئی تو سینا آ گیا بدبو شروع ہوگی بس بنیاد اتاریں گے تو ایسے معلوم ہوگا کہ جیسے اللہ باپ فربائے پتہ نہیں کس چیز پہ رہی تھی یہ بنیاد آپ ناک کو لگا کے دیکھا کریں نا اندازہ کیا کریں نا میں کتنا قیمتی انسان آپ جو کپڑے اتارتے ہیں صرف انہیں کو سونگ کے اندازہ لگا لیا کریں اپنی قیمت کا اسی بھی یہ سید عالی فرماتے تھے نا کہ ابل لطفت فتم بتی بآر ہو جیفت خبرتن کہ کی کیسا بندہ ہے جس کی بنیاد بھی ایک بدبو دار گندے پانی پہ ہے اور جس نے مرنے کے بعد بھی ایک بدبو چھوڑنے والی لاش بن جانی ہے کس بات پہ پھر آن بنا ہوا ہے کسی بھی آپ دیکھیں نا کبھی اللہ پاک رحمت کرے اللہ معاف کر کبھی قبرستانوں سے گزر ہو تو آدمی کو اتنی ہوا ہوتی ہے کہ آدمی برداشت نہیں کر اسی لیے آپ جو ڈاکٹر لوگ ہیں نا ان سے پوچھیں گے جب وہ پوسٹ مارٹم پہ کھڑے ہوتے ہیں ان کا کیا حال ہو جب قبر کشائی کرتے ہیں تو کیا حال ہو ہاں بعد لوگوں کی لاشوں کو اللہ نے محفوظ رکھا ہے اب بھی اللہ کے راستے میں شہید ہونے والوں کی لاشیں ان میں خوشبو تھی تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ سرکاریں تو عالم کی کیا نسبت ہے جادوگروں سے لیکن وہ کہتے تھے جادوگر ہے کیوں کہ بھائی جیسے جادو فوراً اثر کرتا ہے محمد مصطفیٰ کی نظر بھی اثر کرتی ہے آپ کی زبان مبارک سے جو کلام نکلتا ہے وہ بھی اثر کرتا ہے جو بندہ قرآن سنتا گیا جو بندہ حضور کی صحبت میں جا کے نیک کے سے گے پانچ منٹ کے لیے بیٹھ گیا مسلمان ہو جاتا ہے اس لیے کہتے تھے کہ جادوگر ہیں ورنہ وہ جانتے تھے کہ حضور جادو کرتے ہیں اللہ نے قرآن میں تردید کی اللہ نے فرمایا کہ بماحو اب قول شاعر ولا اب قول کاہن اللہ نے فرمایا کہ قرآن کسی شاعر کا کلاب نہیں کسی کاہن کا کلاب نہیں کاہن کیوں کہتے تھے کہ کاہن جیسے غیب کی خبریں دیتے ہیں محمد مصطفیٰ بھی تو غیب کی خبریں دیتے ہیں کبھی امین السلام کی بات سناتے ہیں کبھی صان علیہ السلام کی بات سناتے ہیں کبھی ہمیں جنت کی بات بتاتے ہیں کبھی ہمیں بسر کے فراؤن کی بات سناتی ہے تو ساری غیب کی باتیں اس کا بنا ہے کائن ہے。اللہ نے فرمایا شا کراہ کری دم بات کر فرمائے والے وہ یہ قرآن نہ تو کسی شاعر کا کلام ہے اور نہ یہ کسی کاہن کی کہانیت ہے بلکہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھائی ہے جو اللہ نے محمد الرسول اللہ پہ اتاری ہے تو اس لیے یاد رکھے کہ شبہات تو وہ بھی ڈالتے تھے لیکن ان کی جتنی عقل تھی جتنی تعلیم تھی جتنی ان کا مزاج تھا کبھی کہتے تھے لکلنا متلا ہاذا کنظا اللہ اسات اور کبھی کبھی کہتے کہ بھئی ہم اگر چاہیں تو ہم بھی قرآن جیسی کلام پڑھ سکتے ہیں یہ تو پرانے زمانے کی قصے کہانیاں ہیں یہ کوئی اللہ کا کلام نہیں اور کبھی شبھاگ ڈالتے کہ معلم مجنون اللہ کا نبی سیکھا ہوا ہے کبھی کہتے تیوانا ہے اور کبھی کہہ دیتے کہ نعوذ باللہ یہ اللہ کا کلام نہیں بلکہ حضور نے خود بنایا ہے اپنی طرف سے بنا کے ہمیں سناتے ہیں اور نسبت اللہ کی طرف کر دیتے ہیں تو کب ان کی ہی شبہات ہوتے تھے قرآن کے بارے میں کبھی کہتے صحر ہے کبھی کہتے کہانت ہے کبھی کہتے شعر ہے کبھی کہتے پرانے زمانے کے کس سے ہیں وہ ہم بھی کہہ سکتے ہیں اور کبھی کہتے محض تخیل ہے اس کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی اعتراض کرنے کی بات ہے لیکن یاد رکھو اللہ نے ایک ایک شبہ کا جواب دیا ان نے کہا کہ شاعر کا کلام فرما بکلی شاعر ان نے کہا کاہن فرما بول کاہ اچھا کیا ہے فرم ان قرآن اور کہیں اللہ نے میں ان قرآن کریم اور کہیں پر میں بلا و کسم کے وجوم وان انه لقسم لو تعلمون عظيما انه لقران كريم في كتاب مكنون او كاين الله فرمى تنزيل من حكيم حبيب او كاين فرمى انزل اليك نور مبين اور اس کے بعد اگر کوئی نہ مانے تو چیلنج دیا اللہ نے فرمایا میرے محبوب اگر یہ سارے دلائل نہیں مانتے تو ان کو کہو کہ اگر یہ قرآن میں نے بنایا ہے تو تم بھی بناؤ اگر یہ کلام بندے کا کلام ہے اللہ کا کلام نہیں ہے تو بھی تو بندے ہو تمہارے اندر بھی تو پسی ہیں بلیر ہیں شاہر ہیں ادبا ہیں بڑے بڑے لوگ ہیں تم بھی ہی جمع ہو کے بناؤ قرآن ان کو ممّا نزلنا على عبدنا مِّن ابدینا بہاد بسورت ودو دُونِ اللَّهِ اللہ, اللہ کے سوا جتنے مددگار ساری مخلوق کٹھی کر لو اگر تم سچے ہو کہ یہ میرا بدنی اپنی کلام ہے تم بھی کلام بنا کے لے آؤ اللہ نے بابو ہم پہلے آپ کو بتا دیتی ہیں انلم تفالو تفالو یہ نہ قرآن کا مقابلہ کر سکے ہیں نہ آئندہ کر سکیں گے تو اللہ نے ہر چیز کا جواب دیا ورنہ شبہات تو انہوں نے بھی کم نہیں ڈالے شبہات تو انہوں نے بھی بڑے بڑے ڈالے بڑے بڑے فہم ڈالے بڑے بڑے قرآن پہ اعتراضات کیے لیکن الحمدللہ للہ قرآن نے ان کے سارے اعتراضات کی جڑ اکھاڑ کے رکھ دی تو یہ ہوتی ہیں شبہات لیکن آج جس دور میں ہم گزر رہے ہیں یہ تو تعلیم کی یعنی ترقیوں کا دور ہے کہ علم اتنا آگے بڑھ چکا ہے علوم اتنا آگے ترقی کر چکے ہیں کہ اب کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس میں مباحث علوم فلقی ہیں یا علوم طبقات الارض ہیں اسی طرح اقتصادی یاد ہیں اسی طرح ریاضی یاد ہیں اسی طرح سینسی علوم ہیں اسی طرح جدید صنعت ہیں اختراعات ہیں اور آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو کمپیوٹر کا ایک دنیا کے اندر مسئلہ پیدا ہوا ہے یعنی دنیا اپنے علوم کی انتہا پہ پہنچ رہی ہے اب تو بالکل وہی عالم لگ رہا ہے کہ جیسے فصل پک پک رہی ہے یا پک چکی ہے اب کٹنے کی دیر میں okay, اب تو جناب یعنی آپ حیران نہیں ہوتے کہ بھائی ایک چھوٹا سا اتنا سا موبائل ہے اس میں کیمرہ بھی ہے اور جناب اس میں سارا جہان گیا آپ مان ڈالتے ہیں چھوٹی سیٹی اور کوئی لائن نہیں کوئی یہ نہیں جڑی ہوئی کوئی رسی نہیں بنی ہوئی سیٹ سے براہ راست تعلق ہے اور جہاں ہزاروں میل دور بیٹھے اچھا پھر دیکھیں جو بٹن آپ پنچ کرتے ہیں بات صرف اسی سے کرواتا ہے دوسرے سے بات نہیں کرواتا اتنی چھوٹی بیکرو فلم کے اندر تیس تیس جلد کی کتابیں آ گئی ہیں پوری کم یعنی دس دس کمروں کی لائبریریاں جو بھری ہوئی تھیں نا جی وہ ایک دو چار بڑے بڑے اس میں سی ڈیز میں ڈسک میں اس میں انہیں فیٹ کر دی دیبریوں کی لائبریریاں اس کے اندر آ گئی مجھے ایک دوست نے امریکہ سے وہ ہدیہ بھیجا پام جو آج کل ہے اب تو خیر فارم بھی اب بہت آگے بڑھ گئی نا ون ٹو تھری فور فائیو سے بھی ادھر گئی آگے چلی گئی اس نے ادیا بھیجا اب میرا دوست سے کوئی کام ہو میں اس کو کیا استعمال کروں گا تو بہرحال میرا اتفاق اتفاق ہوتا ہے کہ میرے اپنے ڈسٹرکٹ کا ایک دوست آیا ہوا تھا میں نے اس کو کہا کہ یار یہ وہاں میرے ایک وکیل ہیں جو میرے انکم ٹیکس کے معاملات کو ڈیل کر زور لگا لیا ہے نا جی ہمارے دوستوں نے بھی اور زیزوں نے بھی یار وکی صاحب کے معاملات ہوتے ہیں تو آپ مہربانی کرتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وکیل ہو کے فیس نہ لو وہ کہتے ہیں میں ناممکن ہے کہ میں وکی صاحب سے فیس لوں یہ نہیں میں نہیں کر سکتا میرے والد ان کا احترام کرتے اور وہ بھی انکم ٹیکس وکیل تھے اس کے والد بہت اچھا لڑکا ہے میں نے کہا چلو کسی بہانے میں اس کو کوئی ہڈیا بھیجو میں نے اس کو وہ بھیج دیا اس نے مجھے ٹیلی فون کیا نے کہا مکی صاحب آپ نے میری جان چھڑوا دی میں نے کہا یار وہ کیسے کہا جناب جتنے میرے مقدمات ہیں نا سارے میں نے فیڈ کر دیا اب مجھے فائلیں اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی بس میرے پاس سارا پروگرام بھی بنا ہوتا ہے کب پیشی ہے کہاں پیشی ہے کون سے انکم ٹیکس آفس میں ہے کمشنر آفس میں ہے کس کی ہے مقدمہ کون سا ہے فائل کون سی ہے اس کا عنوان کیا تھا اعتراضات کیا تھا سب میرے اسی ایک چھوٹی سی فارم میں بھی ہے وہ آج آگے بیر بیٹھ کے دو سیکنڈ میں دیکھا تیار ہو سلام علیکم آ گئے اپنی بات کر کے کام نکال جی میری تو آپ نے بہت بڑا احسان کیا ایسی اچھی چیز بھیجی ہے کہ میری ساری فائلیں اس چھوٹی سی فارم میں آ گئی اچھا اس سے اب تو اور آگے نکل گئے اب تو آئی میٹ آ گیا بتائیے کیا کیا چیزیں آ گئی یعنی بہت آگے دنیا چلی گئی تو اس لیے اب اعتراضات بھی پھر اسی کے سن کے گے شبہات بھی تو اسی کے سن کے آئیں گے اصولی سی بات ہے کہ جب آ آدمی کے پاس غلوم ہوں گے جدیدہ تو اس کی روشنی میں بیٹھ کے اعتراضات کرے گا اچھا یہ اعتراضات اس وقت سے شروع ہو گئے تھے جب سے یہ علم بڑھنا شروع ہوا سب سے پہلے تو انہوں نے یہ اعتراض کیا جی کہ شبہ ڈالا مسلمانوں کے دل میں کہ اگر یہ اللہ کا کلام ہے تو اس میں ترتیب کیوں نہیں انہیں کہا جب مسلمان کہتے ہیں کہ ہمارا خدا نہ تو بھولتا ہے لا عزیز ربی ولا انسان بہکتا ہے نہ بھولتا ہے تو اگر بھولنے والے آدمی سے تو کلام آگے پیچھے ہو جائے تو آدمی کہہ سکتا ہے نہ جی بھول گیا اللہ تو بھولنے سے بھی پاک ہے پھر یہ کیا بات ہے کہ کلام ہو رہا ہے قیامت کا درمیان میں بات آ گئی رسالت کی بات ہو رہی ہے رسالت کی بات آ گئی قیامت کی بات ہو رہی ہے توحید کی ذکر آ گیا رسالت کا ترتیب ہی کوئی نہیں پورے قرآن انہیں کہا جی اللہ کا کلام کیسے کہ اللہ نے سورج کیا میں گلا اکسیم نفسل پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں آگے جانے کے بعد یہ سب کیا بدغدی کر رہا ہے اللہ فرماتے ہیں تو ہر رک بھی لسان کل میرے مدنی آپ خاموش رہیں اپنی زبان مبارک کو بھی حرکت نہ دیں جب جبرین پڑھے آپ غم نہ کریں ڈر نہ کریں کہ آپ کو بھول جائے گا ہم یہ قرآن جمع کر کے آپ کے سینے میں محفوظ کر دیں گے ہم پڑھا دیں گے ہم سمجھا دیں گے آپ کوئی غم نہ کریں پھر قیامت کا ذکر اللہ بل تو ہبون جناز ر نے کہا جناب یہ کیسے اللہ کا کلام ہے پہلے بھی قیامت کا ذکر ہے بعد میں بھی قیامت کا ذکر ہے اور درمیان میں اللہ فرما ہیں کہ آپ جب قرآن پڑھا جائے تو لال اثانک اپنی زبانیں مبارک کو حرکت نہ کہا دیکھو یہ کیسے ترتیب پھر ذکر آ گیا کا اسی طرح قرآن کہتے سبھی سب اللہ خلط فا ول قطر فا وی افر جلمرا فجا الحسا ال یہ اللہ کی سفتوں کا ذکر ہو رہا ہے لیکن آگے اللہ پر بدر وما پر آگے اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب ہم آپ کو قرآن ایسا پڑھا دیں گے کہ آپ نہیں بھولیں گے ہاں اگر ہم چاہیں تو بھولوا دینے پہ پاتے رہیں ہم چاہیں تو تلاوت بھی منسوخ کر دیں حکم بھی منسوخ کر دیں ہم چاہیں تو حکم منسوخ کر دیں تلاوت باقی رکھ دیں ہم چاہیں تو تلاوت منسوخ کر کے حکم باقی رکھ دیں ہماری تو قدرت ہے لیکن آپ کو ایسا پڑھا دیں گے اب البا فرماتے اللہ کی صفتوں کا ذکر ہو رہا ہے درمیان میں آ کہ سنو گرے تنسا تو جب قرآن میں ترتیب نہیں تو نوز بلا گویا یہ اللہ کا کلام ہی نہیں دشمن شبو ڈال انہوں نے کہا یہ جی بات ہو رہی تھی فسن کے آپ نے انیس سو چوراسی میں یہ کیا پچاسی میں یہ کیا چھیاسی میں یہ کیا اب یہ تو نہیں بات کی انیس سو چوراسی کے بعد اٹھانوے آ جائے اٹھانوے کے بعد ستراسی آ جائے لہٰذا اس کا معنی یہ ہے کہ ترتیب نہیں ہے اور, ترطیب اور کلام اس اللہ کا ہے جو بھولنے سے پاک ہے تو اس میں تو ترتیب ہونا ضروری تھا دوسرا انہوں نے کہا کہ جی سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ایک ترتیب نزولی ہے اور ایک ترتیب کراک ہے یا اس کو بعض البا اس طلاح میں کہتے ہیں کہ ایک ترتیب نزولی ہے ایک ترتیب رسولی ہے یعنی ایک تو نزول ہے ایک وہ ہے جو رسول پاک میں پڑا ہے اس کو ترتیب رسولی کہہ دیا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ یہ دیکھیں کہ وہاں سے جب اللہ کا قرآن اترتا ہے تو وہ تو شروع ہوتا ہے اقلاع سے ربقل دری خلق سے لیکن جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو سورت مکیہ جتنی ہیں وہ تو آخری پاروں میں ہیں اور جو بعد میں حضور پہ اتری ہیں مدنیہ سورتیں وہ ساری پہلے پر اب دیکھیں نا سورت بکرا مدنیہ سورت انعام ہے نساء ہے وائدہ ہے انفال ہے تو یہ سب مدری سورت جو ہجرت کے بعد اتری اور جتنی مکے والی سورت جیسے سب کے اس برب پہ گلا ہے مکی سورت اب میں ادھر ساروں یہ مکی صورت ادرما مشقت یہ مکی صورت ہے اضماع الفطرت یہ مکی صورت ہے اجاض الصورت الدل زیادہ یہ مکی صورت تو مکی صورتیں جو پہلے ہوتی تھی وہ آخر میں ہو گئی جو آخر میں ہوتی تھی وہ پہلے ہو گئی اچھی ترتیب ہے بھی قرآن کی تو نعوذ باللہ دشمنوں نے یہ بھی اعتراض اور شبہات کیے ہیں تاکہ مسلمانوں کے دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے کہ بھائی یہ جو قرآن ہے یہ اللہ کا کلام نعوذ باللہ نہیں ہے تو یہ ایک باطل فرقے کے شبہات کا طریقہ ہوتا ہے بہت ساری باتیں آپ دیکھیں نا ہمارے مثلاً آج کل پڑھے لکھے دوست جو ہیں نا ہمارے ان کو کوئی بات کرو تو وہ بھی ایسے شبہات ڈالے وہ یار چھوڑو مولوی کی بات سن لیا کر یہ مولوی کی باتیں ہیں کوئی دین تھوڑا ہے قرآن تھوڑا ہے بلا قرآن میں کہاں لکھا ہے داڑھی رکھو اسی جگہ لکھا ہے قرآن شیب مولویوں کی باتیں چھوڑو یار ہاں مولوی کہتے رہتے ہیں چھوڑو بات ہے وہ oh جی کہاں اپنا قرآن شریف میں لکھا قرآن شریف میں لکھا ہے کہ بھی عورت جو ہے اتنا اس قسم کا پردہ کر کے باہر نکلے اے مولیوں نے بنایا بھائی چھوڑو اچھا قرآن نے جی کہاں لکھا ہے کہ خوشی نہ مناؤ بسنت نہ مناؤ ولن مناؤنگ جو مناتے وہ نہ مناؤ نیو ایئر نہ مناؤ قرآن کی کس حایت لکھا لکھو مولی. چھوڑو یار جی جی جی جی مولوی خوشی بھی نہیں کرنے دیتے تفریح ہی کرنے انجوائے نہیں کرنے دیتے یہ تو ہر بندے کا ایک حق ہے یار رائٹ ہے تو ہمارا حقوق انسانی ہے یہ عجیب لوگ ہیں یہ مولوی لوگ ہیں ہمارے حقوق میں ڈاکر ڈالتے ہیں ہماری آزادی میں خلر ڈالتے ہیں ملہ لوگ ہیں ان کی بات تو مانتا نہیں انہوں نے اپنا ایک خول بنایا ہوا ہے ایک حلقہ بنایا ہوا ہے بس سب کو کہہ دے دے گا ہی کیا ہے ٹھیک ہے آپ عرص بنائے تو ٹھیک ہے اچھی بات ہے اور اگر آپ کا دل کرتا ہے تو بیچ پہ جا کے شام کو آپ وہاں جناب نیو ایئر منائے ارے کیا یہ تفریح ہے یار اس میں کیا ہو گیا بلا چلو اگر ہماری بیٹیوں نے ڈانس کیا لوگوں نے دیکھا خوش ہوئے ان کو ایک اچھا جدید حسن ملا جدید جسم ملا جدید تھرکتے ہوئے آزار ملے شاعری کرتا ہوا انگ انگ نظر آیا خوش ہو گئے لوگ آنکھیں ٹھنڈی کر دی دیا لڑ اسی لیے تو حسن دیا تھا میں کہ ہم دیکھے یہ کچھ شبہ کے رکھنے کے لیے اللہ نے تھوڑا دیا ہے اگر کی لڑکی خوبصورت ہے اس کو پلیٹ فارم کر لے آئے ہم یہ رم اللہ لوگ نہیں اس کو پردے میں باندھ کے رکھو کتنا بے وقوف لوگ ہیں پاگل لوگ ہیں پم خاک کے لیے ایسی باتیں کرتے ہیں تو یہ شبہات آج بھی ہیں مسلمانوں کے لیے وہ اپنے آپ کو بہت بڑا مسلمان سمجھتا ہے جو سال میں قرآن پڑھوا دے گھر میں سال میں آیا کریمہ کا ایک لاکھ پڑھوا دے یا سال میں کبھی دس ہزار کو دے کے میلاد النبی کی جھنڈیاں لگوا دو کہتے کمال کرتے ہو یار میں میرے اسلام پہ بات کرتے ہو میں ہر سال میلاد بناتا ہوں ہر سال میں معراج شریف کی دے کے پہ چڑھاتا ہوں میں اتنے مسکینوں کو کھانا دے تو کیا ہو گیا میں نماز نہیں پڑھتا یہ ایک ذاتی بندے کا اللہ کے ساتھ معاملہ ہے اس میں مودی صاحب کون سا کنٹریکٹر ہے ٹھیکار ہے درمیان میں آیا ہوا یہ تو ہمارا اللہ سے پرسنل معاملہ ہے آپ پڑھتے ہیں اچھی بات ہے آپ نہیں پڑھتے ہیں کوئی بات نہیں اور پھر اگر ہم نوازے پڑھ لیں گے تو اللہ کا کوئی فائدہ ہے تو جب فائدہ ہی نہیں پہنچنا اللہ کو تو اس کی عبادت کرنے کا ہمیں کیا فائدہ اگر ہم نہ پڑھیں تو کون سا اللہ کا نقصان ہو جائے گا باقی ہم پکے مسلمان ہیں مدین شریف جاتے ہیں زواری کرتے ہیں ماشاءاللہ اللہ بائیس رب کو کچھ امام جعفر صادق کے کونڈے پکاتے ہیں اور ستائیس رجب کو معراج شریف کا حلوہ ماشاءاللہ اللہ پکواتے ہیں اور اگر بندہ مر جائے تیسرے دن کل شریف کرواتے ہیں پر سات جمعراتیں شریف کرواتے ہیں چیلم شریف کرواتے ہیں اس سے بڑی اور اسلام کی کیا دلیل ہوگی مسلمان یہ نوازی نوازنی پڑتا ہے او یار نماز اللہ کی کو مولوی کیا اگر میں نہ پڑھوں تو کیا ہو گیا یہ بھی وہ شبہات ہیں جو مسلمانوں کے دماغوں میں ڈالے گئے اور لوگ اسلام سے دور ہوئے انہوں نے اسلام کو ایک مذہب بنا دیا دین کے بجائے ایک رسومات کا مجموعہ بنا دیا کہ اگر یہ رسومات ہیں تو بس یہ مسلمان ہے اس کی ان رسومات پہ عمل کرنا کافی ہے جیسے شیعہ آزاد نے کہا کہ دیکھو جی آپ کی مرضی ہے کرونا بس حضرت حسین حضرت حسن اہل بیت کی دل میں محبت ہو او بابا اسی محبت میں نجات ملنی ہے باقی چھوڑو ابل شبل کی کوئی ضرورت نہیں اور اگر آپ نے اور زیادہ پکا مومن بننا ہے نا تو صرف دس محرم یکم محرم سے لے کر دس تک چار پائیاں گھر میں الٹی کر دو کپڑے سیاہ پہنو مجلسوں میں شرکت کرو ماتم کرو سبیلے لگا دو اور جلوس میں شریک ہو جاؤ بس جنت کے دروازے پہ حضرت علی کھڑا ہوگا جتنے لوگوں کے گلے میں لوہے کے زنجیریں ہوں گی سب کو جنت بھیج دے گا کہ بھی اپنے ملنگ ہیں ان کو دونا اور جتنے نمازی داڑی والے ہوں گے ان کو نکال دے گا کیوں دونوں کٹے تو ہو سکتے ہیں ایک آدمی دیکھے نا ایک ملنگ ہو اور ایک مولوی ہو کٹھے کیسے ہو یہ اسی ہے انہوں نے یہ کر لیا ہم نے یہ کر لیا یہ شبہات ہیں یہ وہ باتیں ہیں جو دشمن مسلمانوں کے دماغوں میں مختلف انداز میں ڈالتے ہیں لیکن الحمدللہ للہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ علماء حق کو بھی ان پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے جو فوت ہو گئے اور جو زندہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے دین کے کام لے انہوں نے حالات کے پیش نظر پھر ہر چیلنج کا مقابلہ کیا ہر چیلنج کا انہوں نے مقابلہ کیا یعنی علامہ بقائی رحمت اللہ نے پوری تفسیر قرآن لکھی نظم الدرر فی ربط تل والصور مجھے کہیں سے نہیں میری میں نے حیدرآباد دکم سے جا کے نہیں تھی کیونکہ انہوں نے نظام کے دور میں عثمانیہ یونیورسٹی میں یہ شائع کرائی اور کتاب نایاب ہو گئی پوری دنیا میں ختم ہو گئی اتفاق سے اللہ نے مہربانی کی میں مجھے وہاں گیا تو مجھے یاد تھا کہ مجھے ایک کتاب ڈھونڈنی ہے تو وہاں اللہ نے مہربانی فرمائی وہ لائبریرین اچھا نکل آیا تو اس نے کہا جی کہ نہیں اب آپ کم نہ کریں اب ہم نے اس کو دوبارہ شائع کر لیا ابھی وہ تباد میں ہے لیکن آپ آئے ہیں آپ کو تو میں نسخہ دے دیتا ہوں قدیم نسخوں میں سے لیکن ابھی انشاءاللہ تباہ ہو رہی ہے سو جب تباد دوبارہ ہو جائے گی ساری دنیا کو مل جائے گی تو اب اللہ کا شکر ہے کہ وہ کتاب جو ہے پوری مارکیٹوں میں آ گئی نظم الدرر فی آیات بصور کہ سورت کا سورت سے کیا تعلق ہے آیت کا آیت سے کیا تعلق ہے اول سورت کا آخر صورت سے کیا تعلق ہے اول سورت کا اس کی دوسری اول سورت سے کیا تعلق ہے سارے ربد بیان کر کے دشمنوں کا منہ بند کر دیا کہ قرآن کو بالکل نظم ہے نسب میں ہے تم سمجھے ہی نہیں اس لیے ہمیشہ یاد کرے کہ یہ شبہات ہوتے ہیں جو دشمن ڈالتے ہیں لیکن اہل حق اس کا ہمیشہ سے الحمدللہ جواب دیتے چلے آئے ہیں اور ایک ایک لفظ کا جواب دیا ہے اور یہاں پر کچھ ساتھی ایسے بھی ہو تو کہتے ہیں دیکھو جی یہ ربد بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا اللہ کے بندے صحابہ کے زمانے میں مسئلہ بھی تو نہیں تھا نا اب آپ کہیں کہ صحابہ کے زمانے میں قادیانیت کا مسئلہ تھا وہ بدبخت قادیانی نہیں بھی نہیں تھا تو ان کو تو واسطہ پڑا نہیں ہے نا اب آپ یقین کریں مثلا کوئی قادیانی اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کوئی قادیانی یا کوئی راتذی کوئی اور باطل فرقے کا خارجی ناسوی اور کوئی آدمی آ جائے نا کہ یہاں کے کسی بالوی کے گلے پڑ جائے یہ بےچارے جانتے نہیں جواب کیا دیں گے ان کے سامنے تو کبھی مسئلہ آیا ہی نہیں ان کے سامنے وہ اعتراضات کبھی گزرے ہی نہیں تو ان غریبوں کا کیا قصور ہے انہوں نے تو ایک اسلام کے ملک میں آنکھ کھولی یہاں کے نوجوان نے ایک ایسے ملک میں آنکھ کھولی ہے الحمدللہ للہ کے جو دین پر چلنے والا ملک ہے اسلام پہ چلنے والا ملک ہے اللہ کی توحید پہ چلنے والا ملک ہے جس میں شریعت کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ہے ان غریبوں کو تو کبھی واسطے نہیں پڑا بادل صرف ہو اسی طرح مثلاً آج بھی جو ہندو کے اپنے حق میں دلائل ہیں یا مسلمانوں کے خلاف اعتراضات ہیں تو جس آدمی کو ان سے واسطہ نہیں پڑا وہ تو جواب دے ہی نہیں سکتے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بھی ہندو مسلک کیا ہندو مت کیا ہوتی ہے اس کو پتہ نہیں رامائن کیا ہے اس نے کبھی رامائن کتاب ہی نہیں دیکھی تو اس لیے ہمیشہ سمجھیں کہ اب جس ہم دور میں گزر رہے ہیں اس دور میں جو فاتحہ پر اعتراضات ہیں ہم صرف اس کی بات کریں ہیں اس میں اشوبہ تلبولہ پہلا پہلا اعتراض جو ہے یاد رکھے وہ یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور انتہائی رحم والے ہیں یا میں مہربان اور نہایت رحم والے ہیں یعنی مقہوم مبارک جو ہے وہ یہ ہے وہ کہتے ہیں جی کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے یہ بندے کا کلام ہے یا اللہ کا کلام بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اللہ کا کلام ہے یا بندے کا کلام ہے اگر یہ اللہ کا کلام ہے تو اللہ کسی اور اللہ کے نام سے شروع کر رہا ہے اللہ جو کلام ہے اللہ کا تو کیا اللہ کہہ رہے ہیں کہ بسم اللہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے کیا وہ اپنے نام سے شروع کر رہے ہیں یا کسی اور اللہ کے نام سے شروع کر رہے ہیں اور اگر بندے کا کلام ہے تو پھر خدا کا کلام ہی نہ رہا قرآن ہی نہ رہا تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھے ہیں اس قوم کو بالکل ن چھیڑے یہ قوم اس قوم کا حل ہی کوئی ہے یہ قوم تو جناب اس کا کوئی ٹکرانے والا خود اللہ رحمت کری تو انسانوں کے بلڈوزر ہیں دیکھا نہیں جب ہم رات پر جب یہ چلتے ہیں جو ان کے آگے آ وہ بھی برباد جو پیچھے آ وہ بھی برباد یعنی نیچے تو دیکھتے نہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا کوئی ایسا اثر ہے ان کا ہر حال میں خوش کمی کبھی آپ نے ان کو روتا ہوا دیکھا ہے ایمان سے ڈوب میں پڑا ہوگا ان کا بچہ وہ ڈوب کٹکتی ہوئی ہر دو سال کا بچہ مزہ روئے تمہارا بڑے سے بڑے ڈاکٹر کو کھڑا کرد رونا شروع کر دے پیچھے سے بندا ہوا ہے کپڑے میں بندا ہوا ہے صرف گردن نکلی ہوئی ہے دھوپ ہے کچھ ہے وہ جناب بل بڑا جب مست ہے اس لیے جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو پہاڑ ہیں نا اسے کون ٹکرا ہے ہم نے تو اپنے بچوں کو پالا ہوتا ہے نا جی وہ نرسری میں ڈالا ہوا ہوتا ہے اور ہدانیا میں رکھا ہوا ہوتا ہے اے سی چلاؤ اور نیچے نرم نرم گدے بچھاؤ اور جب وہ بڑے ہوتے ہیں وہ دھکا تو وہاں جا پڑتے ہیں ہم لوگ تین چھ فٹ دور یعنی ایک کالا آ نا تم سب ڈاکٹروں کے بچے لڑے ہوئے ان شاء مار کے بھاگ جائے گا یہ الگ بات ہے کہ بندوق سندوک لے آؤ لیکن ہاتھوں سے نہیں مار کھاتا ہم تو دیکھتے رہتے نا ان کو کہ عورت ویسی ہوگی نا عورت, عورت بوڑھی کوئی آ کے بلدیا والا ان کے کپڑے اٹھائے گا وہ ایک پکڑ کے کھڑی ہو جائے گی باقی سارے کپڑے لے کے چلے جائیں گے وہ جوان کڑا ہوا تھے پکڑ کے کھڑا کیا ہوا اس کو مزا دے کے تو بہرحال کہنے کا معنی یہ ہے کہ یہ ایک جدید شبہات ہیں جو فاتحہ پر ہیں کہ بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اگر اللہ کا کلام تو اللہ پھر کس کے نام سے شروع کریں تو اس لیے یاد رکھے کہ علامہ شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ اللہ اور ان کی قبر پہ کرمت فرما بہت بڑے عالم بہت بڑے عالم گزرے اپنے دور میں مفصر قرآن تھے اور وہ کلات میں جب تھے تو وہ پہلے شخص ہیں جن کی وجہ سے خان آف کلات کو اس ٹیٹ میں اسلام کا قانون نبز کرنا پڑا اتنا بڑا آتیفہ انہوں نے جو علوم قرآن میں لکھا ہے نا کاش کے کوئی پڑھنے والا ہوتا اور کوئی سمجھنے والا ہوتا ہم تو طالب العلم ہیں ہم تو ان کی کوئی دس فیصد بات بھی سمجھ گئے تو بڑی بات ہے تو انہوں نے باقاعدہ اس پہ کتابیں تو اسی لیے اب بات کو سمجھے انہوں نے کہا بھائی بات سنو جتنی دنیا میں کلام بلیغ گزری ہے نا اس میں کبھی تو کلام کی نسبت ہوتا کی طرف ہوتی ہے اور کبھی کلام کی نسبت غیر متکلم کی طرف ہوتی ہے یہ بھی بلاغت کا ایک انداز ہے یعنی کلام فصیح اور بلیغ کا یہ بھی بلیغانہ ایک انداز ہے کہ کبھی اس کلام کی نسبت متکلم کی طرف ہے کہ متکلم فرما رہے ہیں کبھی یہ ہے کہ کلام کی نسبت غیر متکلم کی طرف ہوتی ہے یہی تو کمانے بلاغت ہے کہ کلام اللہ کا ہے مضمون بندے کا ہے کہ میرے بندے تمہارے لیے میں نے یہ کلام کیا ہے کہ تاکہ تم اس مضمون کو ادا کرو کلام تو میرا ہے لیکن مضمون بندے کی طرف سے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو نے فرمائے کہ یہ تو بلاغت کی تلیل ہے اور کلام بلیغ میں یہ عام چیز ہے کہ کبھی نسبت متکلم کی طرف ہوگی کبھی غیر متکلم کی طرف اچھا اس کو آسان لفظ میں یوں سمجھے کہ آپ نے مثلاً اپنے بیٹے کو کسی یونیورسٹی میں داخلہ دلانا ہے آپ اپلیکیشن لکھتے ہیں اس کے ساتھ اپنے شہادات لگاتے ہیں اپنے کاغذ لگاتے ہیں اپنے امتحان کے نتائج لگاتے ہیں آپ اس کے ساتھ کریکٹر سرٹیفکیٹ لگاتے ہیں اپلیکیشن فائل بنا کے پرنسپل کے پاس نصیو لے جاتے ہیں پرنسپل اچھا آدمی ہے آپ کا دوست ہے مہربان ہے وہ فائل دیکھتا ہے وہ کہتا ہے کمال کی بات ہے آپ نے کیا لکھا ہے درخواست میں آپ کا بچہ تو داخل نہیں ہو سکے گا آپ کو درخواست لکھنا ہی نہیں آتی چلو ایسا کرو ایک دے لو میرے دفتر سے اور میں ڈکیٹ کرا دوں آپ لکھ لیں اور پھر درخواست لکھ کے لیں تو وہ خود درخواست لکھوا دیتا ہے کہ جب درخواست قبول کرنے والا خود لکھوا رہا ہو تو پھر قبول کیسے نہیں ہوگی جب مہربانی ہو تو وہ درخواست خود بنا دیتا ہے جب کسی جج نے مقدمے میں رعایت دینی ہو تو وکیل کو جرا خود سکھلا دیتا ہے کہ یار تم نے فلاں کتاب کا فلاں پیرا نمبر فلاں دیکھا ذرا وہ اسٹڈی کر کے پھر تو وہ خود راستہ دے رہا ہوتا ہے یہی تو اس کا کلام ہے یہی تو اس کا کباب ہے یہی تو اس کی رافت و رحمت ہے کہ اپنے بندوں کو اپنے بندوں کو دنیا میں جینے کے لیے رہنے کے لیے آخرت کی کامیابی میں مضبور خود سکھا دیتے ہیں جیسے اس کی مثال نے فرمایا فت الدم ربی بے قلم اللہ نے فرمایا کہ جب ہم آدم پہ ناراض ہوئے آسمان اسے اتار دیا اور جب راضی ہوئے تو ہم نے خود کلمات ان کے دلوں میں ڈال دیے کہ بس ان کلمات سے درخواست کرو ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں وہ کلمے بھی خود سکھا دیے وہ دعا بھی خود سکھا دی وہ الفاظ بھی خود سکھلا دیے کہ بس تم ذرا اس طرح مانگو تو صحیح نا بس مانگنے کی دیر ہے امب خس لیکن ان کریں مال سے مانگو جیسے حضور فرماتی ہیں کہ کیا مت والے دن جب سارے انبیاء سب جواب دے دیں گے تمام میدان حشر کی مخلوق جو ہے وہ کٹھی ہو کے میرے پاس آئے گی اور شفاعت کے لیے درخواست کرے گی حضور فرمائیں گے انا اللہ انا اللہ شفاعت کے لیے تو اللہ نے مجھے چن رکھا ہے مجھے چن لیا ہے حضور فرماتے ہیں پھر میں آؤں گا اللہ محاو یا یعرفنی الن اللہ مجھے اپنے محامت سکھلائیں گے حمد کے طریقے بتلائیں گے جو میں اب نہیں جانتا اللہ مجھے بتلائیں گے کہ میرا مت ان محامت سے میرا حمد کرو پھر درخواست کرو پھر جب درخواست کرو گے محامت خود سکھلا دیے تو قبول ہونے میں کتنی دیر لگے گی اس لیے پرشی سچ جدا اللہ کے عرش کے نیچے میں سجے میں گر جاؤں گا ان محمد سے حمد کروں گا حکم ہوگا راسک یا محمد اکثر اٹھا لو درخواست قبول ہوگی تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھے کہ یہ اعتراض نہیں بلکہ یہ کلام میں کا انداز ہے کہ مضمون بندے کا ہے پڑھانے اور سکھانے والا میرا خدا ہے اب جب مضمون بندے گئے تو بندہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والے ہیں اور بعض علماء نے اس کا دوسرا جواب دیا ان نے کہا یہ تو ترتیب رسولی ہے سب سے پہلے جب قرآن اترا میرے مدنی فرغار پہلاوے اللہ نے فرمایا اب اطرا بسم ربك کلوی خلق میرا بدنی اپنے رب کا نام لے کے پڑھیں اس رب کا جس نے پیدا کیا تو جب اللہ ایک دفعہ حکم دے چکے ہیں اطلاع وہی خدا کا حکم یہاں موجود ہے اطلاع بسم اللہ الرحمن الرحیم اب یہ ضرور اتنی کہ اللہ ہر آیت کے بعد کہیں کہ اعترا حرایت کے بعد کہیں کہ ایک وہی حکم موجود ہے پڑھنے والا تو جب وہ حکم موجود ہے تو اللہ بندے کو حکم دے رہے اے کرا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اب یہ بندہ پڑھ رہا ہے کلام تو اللہ نے دماغ میں اب جیسے دیکھیں آیت کریمہ جس میں اندر حضور نے فرمایا اس میں اعظم ہے اللہ دید ابھی استجاب جس کے پڑھنے سے بندہ جو دعا مانگتا ہے قبول ہوتی ہے وہ کون سی دعا ہے اللہ نے قرآن میں ذکر فرمائی وزن ببادی بن وزن الن قرآل فنا دا بلومات اللہ علاح اللہ انت سبحان کا من کنتمال لا ابھی سے سکے یونس علیہ السلام عربی بولتے بھی تھے یونس علیہ السلام کی زبان عربی تھوڑی تھی کہ آپ نے یہ کہا تھا را الا اسلام تو زبان کرنی کن من ردوالمی ان کی تو زبان عربی ہے ہی نہیں پہلے انبیاء کی زبان یا عبرانی ہے یا سریانی ہے اور سب سے پہلے اب لمن تک عربیت اسماعیل حضرت اسماعیل علیہ السلام انبیاء میں پہلے نبی ہیں جنہوں نے عربی بولی اس سے پہلے تو نبیوں کی زبان عربی مانا یہ ہے کہ یونس نے اپنی زبان میں جو فریاد کی تھی اس کو اللہ نے اپنی کلاب میں نقل فرما دیا ان کی فریاد تو ان کی زبان میں تھی ان کی لغت میں تھی لیکن اس کا مفہوم جو ہے خالق نے مالک نے اپنی کل میں ایسے بنا دیا کہ اس کے اندر اس میں آزم بھی رکھ دیا اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ, جَبْنَا لَهُ <الْغَم> کہ ہم نے یونس کی دعا سن لی ہم نے اس کو مشکل سے نکالا آگے فرما دیا بزان جلم <الْمُؤْمِرِين> اور اسی طرح ایمان والے جب میری طرف کو توجہ ہوں گے میری طرف کلام کریں گے مجھ سے درخواست کریں گے تو میں ان کو بھی غم سے نکالوں گا جیسے یونس کو میں نے نکالا ہے تو آپ یونس علیہ السلام کا تو اپنی زبان میں کلام کر اس لیے آپ اندازہ فرما لیں کہ ساری باتیں میرے اللہ کی طرف سے ہیں قرآن اللہ کی طرف سے ہے تسمیہ ہو بسم اللہ ہو سورت فاتیا تو اب اس پہ اعتراض کی کوئی حیثیت نہ رہی کہ یہ تو کمال رحمت ہے جس رحمان رحیم کا کلام ہے اس کی رحمت کی دلیل ہے کہ خود سکھرا رہے ہیں خود پڑھوا رہے ہیں اور پھر اس پہ خود ثواب دے رہے ہیں تو یہ تو اس کے کمال ہے رحمت ہے کمال قرآن ہے یہ تو اس کلام اللہ کی عظمت کی دلیل ہے تو اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی قرآن سمجھنے کی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے وبا لینا عبد الطلاح بچوں کے لیے جانوروں کی شکل کے کھلونے خریدنے کا کیا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے چھوٹے بچے ہیں نا تو ان کے لیے بہرحال آپ ایسا نہ ہو کہ بچوں کے کھیلنے کے لیے آج کل بات بڑی بڑی ایسی گڑیاں بھی ہیں نا جو خود عورت کے برابر لگتی ہیں تو وہ تو گھر میں نہ لے آئے البتہ چھوٹی موٹی جو چیزیں ہیں اس کا کوئی حرج نہیں کیونکہ گریز میں آتا نا کہ بی بی عائشہ عائشہ رضی اللہ تعالی اللہ کی گوڑیاں تھیں تو حضور نے دیکھا فرمایا کیا ہے انہیں کہا لوحبا یا رسول اللہ فرمایا اچھا یہ کیا ہے کہا یاسل تو گھوڑا ہے تو حضور نے فرمایا اللہ کی بندی گھوڑے کے بھی پر ہوتے ہیں انہوں نے کہا سلیمان علیہ السلام کے گھوڑوں کے پر نہیں تھے وضاح کا رسول اللہ صلی اللہ اس کا مطلب ہے کہ اس زمانے میں بھی تھا حضور نے دیکھا بھی لہذا اگر لو بات وغیرہ کی حد تک ہے تو اس کا کوئی حرض نہیں لیکن اسی سے پھر آدمی آگے بڑھتا ہے اسی سے آدمی آگے بڑھتا رہتا ہے کہ چلو یار مسلم چوہے کی اور خرگوش کی اجازت تو مولوی میں پہ بھی, بھی گھوڑا ہم لے آئیں گے وہ بھی جانور ہے یہ بھی جانور تو اس طرح پھر آگے نہ بڑھتے جائیں بہرحال اگر وہ کھلونے کی حد تک ہے تو کوئی حل نہیں ہے وہاں ادینا عبد البلا تو قبل بننا القم تصویر علی ناقب الرحیم صلی اللہ تعالیٰ خیر خلق ہی سید محمد اجمع رحمت الحمد الرحم